سورت الحمدا حما ذا چغل خور کو کہتے ہیں ایک کی ہی بات دوسرے تک پہنچا کر لڑائی کرانے والا مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا ایک سو چار نمبر ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے بتیس نمبر ہے اس میں نو آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا وئی لل ہو مزا ہر چغل خور اور غیبت کرنے والے کے لیے بربادی ہے ویل ہے وہ جہنم کی وادی جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے کسی کے منہ پر برائی کرنا یہ دل آزاری ہے یہ بھی حرام ہے کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے یہ بھی حرام ہے اور اگر ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں نہ ہو تو یہ جھوٹا الزام لگانا تہمت بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گنا ہے ایک کی بات دوسرے کو اس انداز میں پہنچانا دونوں میں نفرت ہو جائے یا نفرت تھی تو نفرت میں اضافہ ہو جائے یہ چغل خوری ہے یہ ساری چیزیں حرام ہیں ہاں بعض صورتوں میں برائی بیان کرنے کی اجازت دی گئی وہ چند صورتیں مثلا کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے وہ آدمی کیسا ہے اگر ہمیں اس کی برائی معلوم ہے تو یہاں بتانا ضروری ہے کہ آدمی ایسا نہیں کہ جسے رشتہ دیا جا سکے کسی نے کہا فلاں کے ساتھ میں پارٹنرشپ کروں یا نہ کروں تو آپ جانتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا تو آپ مسلمان کو دھوکے سے بچانے کے لیے اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی پارٹنرشپ کرنے کے قابل نہیں ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ یہاں مسلمان کو دھوکے سے بچانا مقصود ہے اللہ دی جمع مال و دہ یہ وہ شخص ہے جو آخر کی یاد سے غافل ہے مال جمع کیا اور اسے گنتا رہا بس مال مال کی فکر رہی آج کون سا ایسا شخص ہے جسے مال کی فکر نہ ہو ہم تو بینک بیلنس بڑھانے میں لگے رہتے ہیں وہ جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا اس سے مراد یہ کہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنا سب ان مالو اخلادا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا کوئی بھی یہ سمجھتا نہیں کہ مال ہمیشہ رہے گا مراد یہ ہے کہ وہ مال سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ مال ہمیشہ رہے گا مال کے لیے ہم جیتے ہیں مرتے ہیں گویا کہ مال ہمیشہ رہے گا نہیں کل لا ہر کس نہیں یہ مال باقی نہ رہے گا اور یہ گناگار شخص لن پل خو تو ضرور ب ضرور میں پھینکا جائے گا خوطما کے لفظی معنی ہے روندنے والی کچلنے والی وما اد مل شو اور تو نے کیا جانا کہ ہوتا کیا ہے روندنے والی کچلنے والی کیا ہے نہ اللہ گل مو وہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ آگ ہے جو بھڑک رہی ہے جہنم کی آگ الفیدہ جو اس قدر گرم ہے کہ وہ دلوں پر چڑھ جائے گی وہ ظاہر کو بھی جلائے گی اور باطن کو بھی جلائے گی اور ایک ایک لمحے میں کئی ہزاروں مرتبہ جسم جلے گا اور پھر دوبارہ صحیح ہوگا پھر جل جائے گا ان نہ ہی بے شک وہ آگ انہیں چاروں طرف سے بند کر دے گی اور گھیر لے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر کافر کو جہنم میں اس طرح آگ میں بند کر دیا جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ میرے علاوہ کوئی جہنم میں نہیں سب جنت میں چلے گئے اور یہ حسرت بالائے حسرت ہے کسی کو یہ احساس ہو کہ سب مشکل سے آزاد ہو گئے میں ہی مشکل میں پھنسا ہوں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے دم محمد وہ بڑے لمبے لمبے ستونوں میں آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں قید کر دیے جائیں گے اللہ تعالی جہنم کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما ہے